نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا الصغاط المستقيم صدق الله العلي العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي مولا یا صلی و سلم دایماں ابداں علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب العالمین ہمیں نور قران پاک سے منور فرمائے آمین چوتھی پارے کا آغاز ہے لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما حبون تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو یعنی نیکی کا کمال اسی صورت میں حاصل ہوگا جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو جب یہ تو کریمہ نازل ہوئی مفسرین نے کئی واقعات لکھے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو ان کی پسندیدہ چیز تھی وہ اللہ کی راہ میں دی ایک صحابی اسی وقت دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک باغ اپنے مال میں بہت پسند ہے میں نے یہ آیت سنی میں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اس باغ کو اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں کاش ہمیں بھی جذبہ میں ہو جائے اور ہم بھی اس آیت پر عمل کریں وما تن فقو من شعین فعن اللہ علیم اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے وہ جانتا بھی ہے اور اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا یہودیوں نے اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ میری وہی شریعت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے میری شریعت میں وہی احکام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں احکام تھے لیکن ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے لیکن آپ تو یہ کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں تو ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام پر تو یہ چیزیں حرام تھیں تو اس اگلی آیت میں جو ابھی ہم ترجمہ کریں گے اس میں اس کا رد کیا گیا اور فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ چیز جائز تھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر بھی یہ چیز جائز تھی بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے ان پر بھی یہ چیزیں حلال تھیں یعقوب علیہ سلاطو والسلام کو ایک بیماری ہوئی تو آپ نے یہ منت مانی اگر مجھے اس سے تندرستی مل گئی تو میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی مرغوب و پسندیدہ غذا کو چھوڑ دوں گا تو آپ کو اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا تو آپ نے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا لیکن یہ یعقوب علیہ السلام پر حرام نہیں تھا پھر یعقوب علیہ السلط والسلام کی اولاد پر بھی حرام نہیں تھا مگر جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو عذاب کے طور پر یہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں کل الطعام کانا خلل لی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا عرما اسرائیل اعلی نفسی من قبل ضلع طواہ مگر وہ چیزیں بنی اسرائیل پر حرام کی گئیں جو یعقوب علیہ السلام نے تورت کے نازر ہونے سے پہلے اپنے اوپر ممنوع قرار دی ایک منت کی وجہ سے تو میں کہیں نہیں لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام تھیں خل اے محبوب آ فرمائیے تو لے آؤ تو ریت فتل ان کن تم سوادین تم تو کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو رو مجھے بتاؤ کہاں یہ بات لکھی ہے لیکن اس وقت بھی طوریت میں یہ بات نہ لکھی تھی وہ حضور کے سامنے آ کر تو ریت آپ کو نہ سنا سکے فما نفتابا من بعد پھر اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے فلامون بس یہی لوگ ظالم ہے کل اے محبوب آفر اللہ نے سچ فرمایا فتبیو ملت ابراہیم حنیف بسے لوگوں تو پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی حنی فن جو ہر باطل سے جدا تھے وما کانا من المشرکین اور ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام مشرق نہیں تھے یہودی اور عیسائی جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہیں تو یہودی بھی مشرک ہے عیسائی بھی مشرک ہے یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ کر کہ یہ مشرک ہو گئے ابراہیم علیہ اللہۃ کو مشرک نہیں تھے ان اب والا بیتیس بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے مبارکن بڑی برکت والا ہے اور ایسی برکت ہے کہ جتنی دفعہ اس کی زیارت کریں بار بار حاضری کا دل چاہتا ہے وہ ہدن اور ہدایت ہے حدل للعالمین یہ گھر خان کعبہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے فی آیا تم اس میں روشن نشانیاں ہیں سفا ہے مروا ہے مقامی ابراہیم ہے حجر اسفت ہے نور کی بارشیں ہیں اور فی آیا تمبئی کے تحت مفسرین نے لکھا کہ کئی بڑے بڑے محدزین اور مفسرین نے یہ تجربہ کیا انہوں نے دیکھا کہ جب پرندہ کوئی بیمار ہوتا تو وہ دیکھتے کہ پرندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی فضا میں چکر لگاتے اور اللہ تعالیٰ انہیں شفاتا فرما دیتا اور یہ بھی منظر دیکھا گیا کہ پرندے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں مگر خانہ کعبہ پر اوپر سے گزرنا یا اس پر بیٹھنا کئی پرندے اس سے اجتناب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے اوپر نہیں بیٹھتے اس کے اوپر سے نہیں گزرتے یہ منظر اگر آپ غور کریں تو ایسے کئی پرندے آپ کو نظر آئیں گے جو یہ احتیاطی کرتے ہیں تو یہ روشن نشانیاں ہیں کہ اس گھر کا ادب تو جانور بھی کرتے ہیں پرندے بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ادب عطا فرمائے مقام ابراہیم ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقامی ابراہیم ہے اقام ابراہیم نشانی اس ادوار سے ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤ مبارک کا نقش ہے اور جس پتھر کو اللہ کے نیک بندی سے نسبت ہو جائے وہ اللہ کی نشانی ہے امن داخلہ کا نہ اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے زمانۂ جہلیت میں بھی یہ رواج تھا کہ اگر کوئی دشمن بھی حرم شریف میں آ جاتا تو وہ حرم شریف میں اسے قتل نہ کرتے عَلَى النَّاسِ حج البئی منست علیہ سبیلا اور لوگوں پر لازم ہے اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے کس شخص کے لیے منست علیہ سبیلا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہ کرے چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے اس حدیث کی شرح میں فرمایا باوجود طاقت کے حج کرنے میں تاخیر کرنا یہ ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے ہو سکتا ہے مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے حج کس پر فرض ہے تو اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہاں تک پہنچ سکے آنے جانے کے اخراجات وہاں کے رہائش کے اخراجات وہ سنبھال سکے اور وہ اخراجات وہ خرچ کر سکے اتنی طاقت ہو اور جب وہ یہاں سے جائے تو پیچھے بال بچوں کا جو خرچہ ہے وہ بھی دے سکتا ہو تو اس پر حج کرنا فرض ہے تاخیر کرنا گناہ ہے من کا فرف اللہ غنی عن العالمين اور جو کوئی کفر کرے پس بے شک اللہ تعالی تمام جہان والوں سے غنی ہے بے پرواہ ہے وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہم عبادت کریں تو ہمارا اپنا بھلا ہے ومن کا فرح کے تحت مبصرین نے فرمایا کہ پہلے حج کی فرضیت کا ذکر ہے اور پھر ومن کا ہے جو کوئی کفر کرے تو فرما اس کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ جو حج کا انکار کرے گا فرض نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا اور دوسرے معنی یہ ہے کہ باوجود طاقت کے حج نہیں کرے گا تو اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے یا اہل التاب اے اہل کتاب لمت اک فرون اب اللہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو شہید گواہ ہے جانتا ہے جو تم کرتے ہو کل اے محبوب آفرمئی یا اہل اے اے عیسائیوں لمتون تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو من آ جو ایمان لایا اسے روکتے کیوں ہو تب گو تم اسے راغ ہدایت سے دور کرنا چاہتے ہو وہ ان تم حالانکہ تم گواہ ہو کہ یہ سیدھا راستہ ہے وہ غافی اما تامل اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں وہ باخبر ہے یادین آ منو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 یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں نہ مانی جائیں انہیں خوش نہ کیا جائے اسلام کے بنیادی باتوں سے ہٹا نہ جائے کہیں ایسا نہ وہ ہٹتے ہٹتے ایمان سے ہی دور ہو جائیں جائے اے مسلمانوں تم کیسے کفر کرو گے وہ ان تم آیات آیا حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ فی اور تم میں اللہ کے رسول بھی ہیں تو تم یقیناً اسلام پر ثابت قدم رہو گے یہ تو صحابۂ کرام کے ایمان کا ذکر ہے کہ وہ ایمان سے پھرنے والے نہیں اللہ تعالی صاحب کرام کے ایمان کی مضبوطی کے صدقے میں ہمیں بھی ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے میں تو بلّہ ہی اور جو کوئی اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑ لے فقد ہد یا الا سے مستقیم بس بے شک سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا